اعوذ من الشیطان بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاه والسلام على سید الانبیاء والرسولین امام المنتقم خاتم النبیین سيدنا و مولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعین حضرات علی ردی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب آپ کے فسائس میں ہم نے پچھلی ایک نشست میں گفتگو کی ابھی ہم مزید آپ کے مناقب میں جو احادیث مبارکہ امام نسائی رحمتہ اللہ علیہ نے اکٹھی کی ہے ان میں سے کچھ احادیث پرنوایا کہ یہ بہت زیادہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ چار پانچ نشستیں بھی اگر ہو گئی تو شاید جو امام رحمت اللہ علیہ نے احادیث اور روایات اکٹھی کی ہے تو شاید پوری نہ ہو پائے لیکن پھر بھی دو نشستیں بھی کرتے ہیں پھر کسی کو مزید نشست کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی جان کو بیچ دیا آپ کی چادر مبارک جو ہے وہ اوڑھ لی آپ کے مکان پر سو گئے اور مشرقی مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برساتے تھے hmm. یہ وہ واقعہ ہجرت کے وقت جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے اور حضرت علی رضی اللہ کو کہہ گئے کہ چادر اوڑ کر میرے بستر سو so وہ چادر اوڑ کر آپ کے مکان پر سو گئے اور مشرقی مکہ جو ہے وہ پتھر برساتے تھے اب حضرت عبو بکر رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ عنہ سوئے ہوئے تھے حضرت رضی اللہ عنہ نے کیا کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام تھے میں تھے پتہ نہیں حضرت علی تشریف اللہ اللہ لے گئے ہیں بیر طور پر بیر بھی کہتے ہیں بیر بھی کہتے ہیں کو کہتے ہیں جس پر پانی ہوتا ہے آپ انہیں وہاں پر مل لیں چنانچہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ وہ چلے گئے اور آپ کے ساتھ وہ غار میں داخل ہو گئے جو غار صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ لے کر گئے تھے وہ یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے تھے لیکن حضرت علی رضی اللہ نے پھر رہنمائی کی اور بتایا تو حضرت صدیق رضی اللہ جو ہے وہ بھی وہیں پر تشریف لے گئے تو امام لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر کفار نے اسی طرح پتھر برسانے شروع کر دیے جس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برساتے تھے اب ظاہر حضرت علی رضی اللہ عنہ پر اس غصہ اور پیچھے کھاتے تا... تا... تا... رہے پھر کہا کہ آپ سر پر کپڑا لپٹا ہوا تھا آپ نے آپ باہر صبح نکلے تو آپ نے سر سے کپڑا اتارا اور جب کپڑا اتارا تو کفار نے دیکھا کہ یہ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے بلکہ یہ تو تو علی رضی اللہ عنہ انہوں نے پھر ان کو ایک انتہائی گستاخانہ لفظ بولا وہ کہ ہماری روایات میں وہ الفاظ بتانے کے لیے لکھے ہوئے ہیں لیکن سچی بات یہ ہے کہ وہ بتانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوتی تو انہوں نے حضرت علی کو کیا کہا بہرحال ایک انتہائی گستاخانہ لفظ کہا کہ تم تو فلاں ہو مستخر ہوگا معذ ہم تمہارے ساتھی کو پتھر مارتے تھے تو وہ خاموش رہتے تھے اور تمہیں پتھر مارتے تھے تو تم بلند آواز میں جو ہے وہ آواز نکالتے تھے کیونکہ مظاہر کو برا لگ رہا تھا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سمجھ کے یہ پتھر گھر پہ برسارے اور پھر کہا کہ ازم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ میرے بعد تم تمام مومنوں کے ولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس کا میں مولا, مولا ہے یہ صحیح حدیث ہے اس پہ کسی کی سمجھا کوئی شبہ نہیں ہے اور اس کو سب مانتے ہیں بحث صرف مولا کے مطلب پر ہے ورنہ اس حدیث کے معتبر ہونے میں کوئی کسی کی سمجھا شبہ نہیں پھر حضرت علی رضی اللہ دیوانوں سے روایت کی گئی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے ارشاد فرمایا کہ یا علی میں تجھے وہ کلمات نہ سکھاؤں کہ تُو جب بھی انہیں کہے تو تیرے لیے بخشش ہو جائے حالانکہ تم بخشے ہوئے ہو. ہونے پہ کسی قسم کا کوئی شبہ ہو نہیں سکتا لیکن اس کے باوجود آپ نے کچھ کلمات جو ہیں وہ تنقین فرمائے الحمدللہ یہ تین چار مختلف روایات ہیں جس میں کلمات کا تھوڑا سا فرق بھی ہے اللہ کی فضل و کرم سے ہمارے ہاں روز آنا صبح جو فجر کی نماز کے بعد اور پڑھے جاتے ہیں اس میں یہ سارے کلمات ہم بیک الفضل سے موجود ہیں آپ میں سے دوست احباب بھی اگر ان کی اجازت دینا چاہیں تو ہم اجازت دے دیں گے اسی طریقے سے غم دور کرنے والے کلمات یہ بھی نزو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے اس میں بھی دو روایات موجود ہیں کلمات میں تھوڑا سا فرق ہے لیکن خوشی کی بات وہی ہے کہ یہ کلمات بھی جو صبح ہم پڑھتے ہیں اور آج فجر کی نماز کے بعد اس میں الحمدللہ موجود ہے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قریش کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز یہاں بڑا واضح ہم کر دیں کہ جو کفار تھے وہ یا محمد کہتے تھے جبکہ صحابہ جو تھے وہ یا رسول اللہ کہتے تھے بڑا اہم نقطہ ہے تو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ہمس ہیں ہم آپ کے حلیف ہیں ہمارے کچھ غلام آپ کے پاس آئے ہیں انہیں دین اور فکر سے وہ خاص رغبت نہیں ہے بلکہ وہ ہمارے نقصان اور ہمارے مال کی وجہ سے فرار ہو کر آپ کے پاس آئے ہیں آپ ایسا کیجیے آپ ان کو ہمیں لوٹا دیجیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو پکڑ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ تم اس مطالب کیا کہتے ہو تو آپ نے جواب دیا کہ انہوں نے سچ کہا ہے یہ آپ کے ہمسائے بھی ہیں اور یہ آپ کے حلیف بھی ہیں جب حسم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو آپ کے چہرے پہ غضب کے آسار آ گئے اب غصے میں آگئے اب جلال میں آگئے پھر آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی سوال کیا انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ یہ سچے ہیں یہ آپ کے حمسائے بھی ہیں اور یہ آپ کے حدیف بھی ہیں اب عزیز صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ باری جلال برس میں لگا آپ اور زیادہ جلال کے اندر آگئے پھر آپ نے کہا اے قریش اللہ کی قصب میں تم میں سے تمہارے پاس ایک ایسے شخص کو بھیجوں گا جس کا دل اللہ نے جس کے دل کا اللہ نے امتحان لے رکھا اور وہ دین کے بارے میں تمہارے ساتھ جنگ کرے گا اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً پوچھا یار اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ میں ہوں آپ نے کہا نہیں پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ میں ہوں آپ نے کہا نہیں آپ نے کہا یہ وہ شخص ہے جوتے مرمت کر رہا ہے اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ وہاں پہ جوتے مرمت کر رہے تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف بھیجا میں اس جوان تھا چنانچہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ایک ایسی قوم کی طرف فیصلے کے لیے بھیج رہے ہیں اور میں ناتجربہ کار جواب دوں تو حضیر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تمہارے دل کی رہنمائی کرے گا تمہاری زبان کو ثقافت عطا فرمائے گا حضرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کبھی بھی دو لوگوں کے درمیان کسی فیصلے کو کرتے وقت مجھے کسی قسم کا شک یا شبہ نہیں ہوا جو ہے حزیر صلی اللہ علیہ وسلم جب واضح طور پہ کہہ دیا کہ اللہ دل کی تمہاری رہنمائی فرمائے گا تو اس لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے با صحابہ کو اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ان کے گھروں کے دروازے مسجد میں کھلتے تھے تو آپ نے ان کو کہہ دیا کہ تمام دروازے بند کر دیے جائیں سوائے علی کے دروازے کیا. اچھا اس پر لوگوں میں کچھ چمگوئیاں شروع ہو گئی آپس میں کچھ جیسے ہوتا نا کوئی بات تھوڑی سی عجیب لگے تو وہ بات کچھ لوگوں نے ایسا کیا ایک چیز ذہن میں رکھیں ظاہر ہے کہ وہاں جو لوگ تھے وہ صحابہ ہی تھے ذہن میں رکھے کہ چاہے عام مسلمان ہو چاہے صحابہ ہو بہرحال مراتب میں فرق ہے اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا جو حضرت پر ایمان مکہ مکرمہ میں لائے جو بدر میں تھے جو بیت ادوان میں تھے ان کا مرتبہ بہرحال ان سے بلند ہے بہت زیادہ جو بہت بعد میں ایمان لائے مثال کے طور پہ مکہ بے ایمان لائے یا کسی اور غزوہ کے بعد ایمان لائے اس پہ کوئی اختلاف رائے نہیں ہے صحابی صحابی ہے ہم اس بات سے نہیں انکار کر رہے ہیں صحابی صحابی ہے لیکن بھارت مراتے میں فرق ہے اور اس کا ایک اور ثبوت یہ بھی ہے کہ خلف راشدین کے زمانے میں ان کے جو وظیفے مقرر ہوئے تھے وہ مقرر وظیفے بھی اسی ترتیب سے پھر ہوئے تھے کہ کس کا زیادہ حق بنتا ہے کس کا کم حق بنتا ہے کس کا کم اور وہ اسی حساب سے تھا کہ جو بدری ہے اس کا زیادہ ہے اور جو فرض کرے بعد میں مسلمان ہوا اس کا کم ہے بکرا اب وہ چاہے شروع ہو گئیں تو ذکر صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور آپ نے کھڑے ہو کے کہا تو سب سے پہلے آپ نے اللہ کی حمد کی اللہ کی صنا کی اور اس کے بعد کہا میں نے تمہیں حکم دیا ہے کہ سوائے علی کے دروازے کے ان تمام دروازوں کو بند کر دو اور تم میں سے کسی نے اس پر کچھ کہا ہے اللہ کی قسم نہ میں دروازے کھولتا ہوں نہ میں دروازے بند کرتا ہوں لیکن میں صرف اس کی تباہ کرتا ہوں جو مجھے حکم دیا جاتا ہے سوائے ان باتوں کے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فیصلہ کیا اور اللہ تبارک مطالعہ نے بعد میں کہا کہ نہیں ایسے نہ کریں ایسے کر لیں ایسی کسی بات کے علاوہ کوئی ایسی بات نہیں ہے ہےکم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وہ آپ اپنی خواہش سے کرتے ہیں آپ جو بھی گفتگو کرتے ہیں وہ اللہ کی منشا کے مطابق کرتے ہیں اللہ کی مرضی سے کرتے ہیں یہاں بھی آپ نے واضح طور پہ کہہ دیا کہ اللہ کی قسم نہ میں دروازے کھولتا ہوں نہ میں دروازے بند کرتا ہوں میں صرف اس کی تباہ کرتا ہوں جو مجھے حکم دیا جاتا ہے اور ظاہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کون دے سکتے سوائے اللہ کی ذات کے کوئی عزر کو حکم نہیں دے سکتا کسی کی ایسی حیثیت کسی کی ایسی اوقات نہیں ہے آپ نے پھر آگے کہا میں نے نہ اسے داخل کیا ہے نہ میں نے تمہیں نکالا ہے بلکہ اللہ نے اسے داخل کیا ہے اور اللہ نے تمہیں نکالا ہے یہ مناقب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ہو کے جو امام نسائی رحمتہ اللہ علیہ نے بیان کیے ہیں ان کو ہم سمجھتے ہیں اور اسی طرح اور بھی ہیں مزید صحابہ کے بھی ہیں کوئی یہ نہ کہے کہ ہم صرف حضرت علی رضی اللہ لوگوں کو مناقب بیان کر رہے ہیں تو فلاں کے نہیں کر رہے پچھلی رش میں ہم نے کہا تھا ایسی کوئی بات جب جو موقع آئے گا ان شاء ان کے مناقب بھی بیان کریں گا چونکہ یہ مہینہ جو ہے ہم نے کہا اس میں یہ یوم علی رضی اللہ عنہ ہے اس لیے ہم نے کے مناقب بیان کیے انشاءاللہ ان جب اور صحابہ اسی طرح ایام آئیں گے ہم ان کے مناقب بیان کریں گے لیکن ہماری کوشش یہی ہوگی کہ وہ مناقب جو ہیں یا وہ روایات جو ہیں کسی مستند محدث کے لکھے ہوئے بیان کریں یہ باقی ادھر ادھر جو لوگوں نے کس سے کہانیاں رکھی ہوئی ہیں وہ نہ بیان کریں اچھا اب ایک شخص نے حضرت علی سے یہ کہا ان کی خدمت مرض کیا کہ آپ کو اپنے چچوں کے علاوہ حضرت نے بنو عبد المطلب کو جمع فرمایا اور ان کے لیے ایک مد تو تیار کروایا مد مطلب کھانا کم تھا بہت زیادہ نہیں تھا کم تھا اور سب نے کھایا حا کے سب سیر ہو گئے مگر کھانا پھر بھی باقی بچ گیا اور ایسے لگتا تھا کہ کھانے کو کسی نے چھوا بھی نہیں ہے پھر ایک پیالہ منگوایا اس پیالے سے سب نے پیٹ بھر کر پیا لیکن پیالہ ایسے ہی بھرا ہوا تھا جیسے کسی نے اس کو چھوا بھی نہیں ہے اور پھر آپ نے فرمایا یا بنی عبد المتل مجھے تمہاری طرف بالخصوص اور دوسروں کی طرف بالعموم رمو فرمایا گیا ہے اور بے شک تم نے یہ معجوزہ دیکھا ہے تو کیا تم میں سے کوئی اس امر میں میرا ساتھ دیتا ہے تاکہ وہ میرا ساتھی بنے میرا وارث بنے لیکن بنو متلب میں سے کوئی بھی نہیں اٹھا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں اٹھا اور اس وقت میری عمر چھوٹی تھی بیٹھنے کا اشارہ بٹاتے رہے جب تیسری مرتبہ کھڑا ہوا تو آپ نے میرے ہاتھ پر تھپکی دے کر ارشاد فرمایا میں نے اپنے چچوں کے برکس اپنے اس چچا جات کو وارث بنایا پھر ایک اور صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ممبر پر یہ فرماتے سنا میں اللہ کا بندہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی میرے سوا اس بات کا مدعی صرف وہی ہو سکتا ہے جو کذاب ہو پھر ایک اور صحابی فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی گئی کہ علی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہیں محبوب ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں پھر ایک اور صاحب عمران رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں میرے بعد علی تمام مومنوں کا ولی ہے تمام مومنوں کا مددگار ہے پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ جب ہم مکہ معظمہ سے گزر رہے تھے حضرت علی سے روایت انہوں نے فرمایا حضرت حمزہ رضی اللہ صاحبزادی حضرت حمزہ شہید ہو گئے تھے ہم آپ جانتے ہیں تو ان کی صاحبزادی جو ہے وہ مکہ تھی تو وہ چچا جان چچا جان کرتی ہوئی دوڑتی ہوئی آئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو پکڑ لیا اور کہا اپنی بیگم سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کیا اور کہا کہ چچا کی بیٹی کو اٹھا دیتا. اچھا اب جعفر علی زید رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ان تینوں کے درمیان اس پر جھگڑا شروع ہو گیا علی کہتے تھے یہ لڑکی میرے چچا کی بیٹی ہے یہ میرے پاس صحیح ہے جعفر کہتے تھے یہ میرے چچا کی بھی بیٹی ہے اور میری بیوی اس کی خالہ بھی ہے عز فرماتے تھے یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے اب یہ واقعہ پہنچ گیا خالہ جو ہے وہ ماجزی ہوتی ہے علی رضی اللہ عنہ کو کہا تم مجھ سے ایسے ہو جیسے موسا کو ہارون دے اور میں تجھ سے ہو جافر کو فرمایا تم خلق اور خلق میں مجھ سے مشابہ اور زید کو فرمایا زید تم میرے بھائی ہو تم میرے مولا اب یہاں پہ مولا کا ایک اور مطلب سامنے آ گیا ہمارے ہاں وہی بات کے پچھلی نشست میں ہم نے کہا تھا مولا کا مطلب لوگ لیتے ہیں پروردگار گار مولا تو صرف اللہ کی ذات ہے مولا کے دو تین معنی تو ہم نے پچھلی نشست میں بیان کیے تھے اس کے علاوہ بھی معنی انتہائی قریبی بے لوس مددگار دوست بھائی وہ بھی مولا ہوتا ہے صرف اللہ کی ذات کے لیے ورنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تو بات یہ ہو رہی کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا کہنا ہے یہ نہیں کہنا یعنی کو مولا کہنا ہے یا نہیں کہنا ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید کو کہا کہ تم میرے مولا تو مولا کا لفظ جو ہے ہمارے یہاں بہت غلط اس کے وہ لے کر خام خا کا پتنگ بنایا جاتا ہے مولا کا لفظ جو ہے اس کے کئی معنی ہیں اور خزم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کے علاوہ بھی کئی روایات موجود ہیں جس میں مختلف صاحبوں کو اپنا مولا پڑھا ہے اور ہم بھی جب درود درالشریف پڑھتے ہیں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو مولانا کا مطلب یہ ہے ہمارا مولا میرا مولا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مناقب بے شمار ہیں یہ جو کتاب آپ نے لکھی ہے جس کے اندر آپ نے صرف ان احادیث کو اور ان روایات کو اکٹھا کیا ہے امام نسائی رحمت اللہ علیہ نے اس کتاب میں دو سو کے قریب صفحات ہیں جس میں سبھی تک سو صفحات بھی پورے نہیں کر سکے حالانکہ ابھی بے اس میں ایسی روایات ہیں جن کی تکرار ہے اور وہ ہم نے شامل نہیں کی اس کے باوجود ہماری گفتگو دو نشست آپ کے مناقب و کتاب بھی دوری ہم نہیں کر سکے پھر کسی وقت ان توفیق اللہ اللہ کے توفیق سے ہم مزید مناقب پہ بات کریں گے اور جتنے بھی کوئی اور صاحب رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ایام آئیں گے ہم اس پہ ان کی سیرت پہ گفتگو کریں گے ان کی زندگی پہ گفتگو کریں گے کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر ہے ہمارے لیے اصل نمونہ تو انہی کی ذات مبارکہ ہے لیکن آپ کے جو صحابہ ہیں آپ کے صحابہ جو ہیں وہ این خلوص کی ایسی کمال کی مثال ہے اور ایسا کمال نمونہ ہے کہ ان کے بارے میں بھی گفتگو کرنا بڑا ضروری ہے ویسے بھی جہاں محبت ہو تو خالی جس سے محبت اسی کا تذکرہ نہیں ہوتا جو اس سے محبت کرتے ہیں ان کا بھی تذکرہ ہوتا ہے اور جن سے وہ محبت کرتے ہیں ان کا بھی تذکرہ ہوتا ہے تو صاحب اکرام رحمان اللہ تعالیٰ بجمائیں کی حیات مبارکہ کے بارے میں انشاءاللہ اللہ مزید اسی طرح سے گفتگو جاری رہے گی اللہ تعالیٰ میں جو ہے وہ اللہ کی توحید پر ایمان مضبوط کرنے کی توفیق اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ختم نبوت میں ہمیں ایمان کی مضبوطی دے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جانصار جو صحابہ ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کی زندگیوں کو پڑھنے کی سمجھنے کی اور ان کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق دے تاکہ ہم بھی اپنی زندگیوں کو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگیوں کو ہم منور کر سکیں اپنے قلوب کو ہم منور کر سکیں آمین وسلم اللہ علی خير خلق کے سیدنا و مولانا محمد علی ہ و اصحابہ اجمعین رحمتک یا